مولانا مختار موردین کو حضرت و مختلف و موضوع پر احاطہ تیئس عبد الرحمت مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی اور آپ انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس وسل تو و مالا والسلام ہل رسول الامین کریم اللہ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 لاحل میو اہد کھتا اکو نہب ال میو د من والده وولده على ہ مسل محمد والا آل سی دینا و مولا نا محمد و بارک وسلیم سم آلئی اور سامنے گرامی دہرائے اسلام میں داخل ہونے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ہر شخص کو ایک کلمے کا اقرار کرنا ضروری ہے اس کلمے کی دو جزے اور دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ میں آج کی اس محفل میں کلمے کی دوسری جز کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ تب ممکن ہوگا کہ میرا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کوئی شخص جب کلمے میں اقرار رسالت کرتا ہے اور اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہے کہ جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں میں انہیں اللہ کا نبی مانتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اقرار رسالت کر لینا اور رسالت کی شہادت دے دینا بس اس شخص کا کام پورا ہو گیا نہیں بلکہ اقرار رسالت اور آپ کی لگوت کی شہادت اس اقرار کرنے والے سے کئی مطالبے کرتی ہے اور کئی تقاضے کرتی ہے شاید میں سارے تقاضوں کا ذکر تو نہ کر سکوں ان تقاضوں میں اور ان مطالبات میں جو اقرار رسالت اور رسالت کی گواہی گواہی دینے والے سے کر رہی ہے پہلا مطالبہ اقرار رسالت کا اور پہلا مطالبہ رسالت کی شہادت کا اس اقرار کرنے والے سے یہ ہے کہ جس شخصیت کو تو نے نبی مانا ہے اور جس ہستی کو تون نے اللہ کا رسول مانا ہے اب چودہ طبقوں سے بڑھ کے ساری کائنات سے بڑھ کے اب ت نے محبت اور پیار کرنا ہے اسی شخصیت کے ساتھ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 فرمایا ان کان اباؤ اگر تمہارے باپ دادا و ابناؤ تمہارے بیٹے اور پوتے و اخبار اور تمہارے بھائی و عشیرت اور تمہارا کمبا قبیلہ و آزواز اور تمہاری بیویاں تمہاری بیویاں و ام والو نک طرف تمہاں تمہارے وہ مال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 جن کو بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہو وہ تجارت کا سادہ اور تمہاری وہ تجارتیں اور سوداگریاں اور دکانداریاں جن کے مندے پر جانے سے ڈرتے رہتے ہو تاجر بھی نظر آ رہے ہیں سردیوں کا مال آیا سویٹرے آ گئی جرسیاں آ گئی کمبل آ گئے وہ بکے نہیں آگے گرمیاں آنے لگیں تو دکاندار کہتا ہے یہ تو گاٹے پہ گئی اگلے سال تک تے بکنا کوئی نہیں تو پونجی بھی گئی گرمیوں کا مال گرمیوں نہ بکے اور سردیاں آنے لگیں اور سردیوں کا مال سردیوں میں نہ بکے اور گرمیاں آنے لگیں اللہ نے فرمایا وہ تجارت جس کے مندے پر جانے سے کساد بازاری سے ڈرتے رہتے ہوں وہ مسا کے اور آٹھویں تمہارے وہ مکان اور کوٹیاں اور بلڈنگیں جن کو پسند کرتے ہو اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو مکان کے ساتھ بندوں کو بڑی محبت ہوتی جب بنا لیتے ہیں تو پھر کوئی دوست دیکھنے آتا ہے تو اس کو دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں اے لیٹری نے اس پہ اسی ترائی لاکھ روپئے لائے نے اے جڑا جی فالوس ہے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 کتنی چیزیں گنی جن سے انسان کو فطرتی طور پہ کیا ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے تین محبتیں گنی وہ بھی تین محبتیں ذرا میرے ساتھ گنیے اللہ نے فرمایا احبا الیکم اگر ان آٹھ چیزوں سے جو میں نے گن دی ہے اگر تمہیں ان آٹھ چیزوں سے زیادہ محبت ہے ان آٹھ چیزوں سے زیادہ پیار ہے من اللہ ہے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 اس وقت داماد آگے آ گیا اس وقت برادری آگے آ گئی یہ کتنے کام شادیوں اور غمیوں پر خلاف شرا کرتے ہو کس لیے کرتے ہو تو بھی پتا ہے کہتا پھر برادری سے نک بھیتے رکھنا ہے نا برادری کے لیے کر رہے برادری آگے آ گئی نبی کیسے کہہ سکتے ہو تین والا پلڑا بھاری دکھنا ماضی قریب میں بہت قریب ہیں ایک بڑے عالم گزرے ہیں کراچی میں صحیح معنی میں عالم ربانی گزرا ہے مولانا مفتی رشید احمد لدھیان ہوئی رحمت اللہ علیہ وسلم صحیح معنی جس کو عالم حقانی اور عالم ربانی آپ کہیں جنہوں نے اسلام اخبار اور ضرب مومن ملک میں دے کے اسلامی صحافت کو زندہ کیا کارنام بعض جملے وہ بڑے سخت بولتے تھے بڑے سخت جملے بولتے ہی. ہوتے حقیقت پہ مبنی ہے ان کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں ذرا سنیے گا بیٹے کی شادی ہونے لگی تو میاں بیوی بی مل بیٹھے رات کو سوچنے لگے پتر کی شادی ہے تو فلانا بندہ بھی ناراض ہے تھے فلانا بھی ناراض ہے تھے او بھی ناراض ہے تھے وہ بھی ناراض ہے. ہے. ہے تو کیا کرے تو مشورہ ہوا منالے چلتے ہیں مناتے ہیں. یہ جناب منانے نکلے کسی کے پاؤں میں دوپٹے ڈالے گئے کسی کے پاؤں میں اس نے ٹوپی اتار کے رکھی سڈا ایک ہی پترے. اس رنگ اس بھنگ نہ پاؤ تے آ جاؤ منا منا کے ایک ایک کل لا رہے قریبی رشتہ دار نو نو دا ماد دے چاچے دے پتر دا دگو ماسی دا پتر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 میرے بیٹے وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے یہ صحابی کا میں نے تذکرہ کیا اس کے نام کا تو لگایا نہیں آپ نے لگائیے نا ابو بکر شکر ہے یہ جملے ت نے اس زمانے میں کہے تھے آج کہتا تو بھی انتہا پسند ہوتا بیٹے کی کردن کلم کر رہا ہے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 اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں ماں تو ان کی بھی تھی وہ بھی مشرقہ ہے نا ذرا کس کے بننی اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں فدیہ چنگا لبے گا وہ کہتا ہے بھائی جان میرے دل میں تھا کہ آپ بھائی ہیں اور برادرانہ شفقت سامنے آئے گی تو کہیں گے ذرا آہستہ باندھو کس کے نہ باندھو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 کیوں نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کی جائے کوئی ہر دھرم کہے اس کی دلیل دو تو میں اسے دلائل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں <تصفح> کہ سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے اس کو میں دلائل سے منوا سکتا ہوں اس لیے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 اس لیے کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین بھی کوئی میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں کسے ماں یہ سونا نہیں جنے واہ سن امین کلم ترکوئی نو وا جمل امین کلم تلے دن کیا ناتے سنتے رہتے ہو یار ہو سی جیڑی آسان آکی سی کیا ناتے سنتے ہو اب تو تبلوں پہ ہیں نہ تبلے پہ نہ ڈھولک پہ نہ مزامیر پہ نہ سرنگی پہ فتحو عالمگیری جس پر پانچ سو علما کے دستخاتے اس فتح آلمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے تبلے اور سرنگی کے آواز پہ مست ہو کے کہا سبحان اللہ سارا مرتدم کیا ہو گیا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے کہے بسم اللہ الرحمن رہی تو کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کہ حرام چیز پہ کس کا نام لیا اللہ شراب پہ بسم اللہ تبلہ اور سرنگی جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں آج اسی تبلے پہ میرے اس نبی کا نام لیا جا رہا ہے شیطان بھی بڑا ہی حرامی ہے خدا کی کسم تو پاتو حضرت ابراہیم علیہ السلام بدھ توڑ رہے تھے نا گئے مابد خانے اور چلایا کلا اور کر دیا اسے کبار خانہ کسی کی ٹانگ کو نہیں کسی کا بازو کو نہیں کسی کی آنکھ کو نہیں کسی مابوت کا کون کون تو شیطان نے منہ پہ ہاتھ مار کے اس وقت کہا ہوگا ابراہیم توڑ لے جتنے ٹوٹ دے نہیں توڑ لے یہ جی تیرا, تیرا تیرا بت بنا کے نہ نا پجواوان شیتان نہ آخ انہی کا بت پایا کہ نہیں پجوایا انہی کا بوت. یہ حضرت علی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور باج عدید مستانی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ میم چشتی رحمت اللہ علیہ ہے کی خیال ہے انج دے سن قبروں سے بیٹھے رہے سن رہتے جی اللہ لوگ تھے کشف الماجوب میں حضرت علی اجویری لکھتے ہیں لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں انہیں کون بتائے گنج بخش بھی اللہ ہے رنج بخش بھی اللہ ہے وہ تو منگوائے تھے وہ تو ساری زندگی توحید کا سبق دیتے رہے گنیا الطالبین اٹھائیے شیخ عبد ال کادر جی رانی کے فطول غیر اٹھائیے سلطان باؤ کا دیوان میں اس لیے نہیں کہوں گا بھائی جس شیر دے پیچھے ہُو لا چڈو نا وہ کسی طرح منسوب ہو گیا چل بھائی یہ کتنا شہر ہے بہو لان دیجیے گنیات الطالبین پڑھیے گا فتول غیر پڑھیے گا اپنے بیٹے عبد الوہاب کو نصیحت کرتے ہوئے پیرے پیران کہتے ہیں بیٹا تم جا رہے ہو گھوڑے پہ سوار ہو شاگرد ساتھ ہیں نوکر ساتھ ہیں اور تمہارا چابک گھوڑے سے گر جائے تو چابک کے اٹھا دینے کا سوال کسی سے نہ کرنا خود اتر کے اٹھا لینا کتنی لکھ ہوئی توحید کا سبق دیا ان بزرگوں نے لیکن انہیں پجوایا کہ نہیں پجوایا میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے سرگودا میں ایک بابا آیا کرتا تھا پینڈ دادر خان سے اس کا نام سی بابا کوڑا بابا کوڑا تو میں نے جب دیکھا تو اس کی نبے سال عمر ہوگی تو میرے والے صاحب کو ملنے آتا تھا والا کوڑا اس کو کیوں کہتے سر وہ توحید ذرا کوڑی کر کے بیان کرتا ہے شرک کی دھجیا پک بڑا مواعد اللہ اللہ اور توحید میں فنا فوت ہو گیا تو وہاں ہمارے مولانا افضل فانی صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں دوسری رات وہاں سے اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس کے سرانے دیا جل رہا ہے زندگی چڑا تے مرن تو بات دیوا شیطان کہتا ہے موبائل بندے کو جتنا مرضی یہ تیل جو تیری قبر نہ پجوا مین بھی شیطان اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہہ رہا تھا میں ہاں ہاں نعتے پڑھتے ہیں تبلوں پہ سرنگی پہ اور کچھ ناچ خان ناطے پڑھتے ہیں فلمی گانوں کی طرف پہ گانے بھی ہندوستان دے یہ مطلب یہ ہے بھائی ناتھ خان پہلے وہ سنتے بنا دے یہ بھی کوئی نعت ہے اور نعت پڑی تھی حضرت حسان نے مسجد نبوی میں میرے نبی کے ممبر پہ اور سننے والے تھے صحابہ واہ من مم ترا کتو آئی نہیں من مم تلے دن نساؤ خلکھتا مبر رام من کلے آئی تو ہر ایب سے پاک پیدا ہوا ہے نہ تیرے ظاہر میں کوئی عیب ہے نہ باطن میں کوئی عیب ہے نہ تیرے جسم میں کوئی عیب ہے نہ روح میں کوئی عیب ہے خلکھتا مبر رام من کلے آئی بن کا, کا قد خلکھتا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 تیری چال دھال دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جب اللہ تجھے بنا رہا تھا نا تو تصے پوچھ پوچھ کے بنا رہا کہ کد کو لکھتا یہاں میرا اپنا ہی ایک انداز ہے اکثر تقریباً میں وہاں سے بیان بھی کرتا ہوں آپ کا ذوق ہو تو کہوں ملحبا اللہ پوچھ رہا تھا دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کے دے بناو دس سو میرا سونا میں تیرے ہاتھوں دیا انگلیاں کئی دیا بناو دس سو میرا سونا میں تیری متھے دیا سلوٹا اور تیرے ہوٹ کئی دے بناوا دس سو میرا سونا میں تیرے پیروں دے تلوے کئی دے بناوا اور نبی پاک ب زبان ہال کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے میں زمین پہ کھڑے ہو کے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 شک مزاج محب محبوب کی طرف دیکھے محبوب تو اللہ ہی ہے سب کس سے پیار کر رہے ہیں محب محبوب کی طرف دیکھے بار بار دیکھے اور آگے سے محبوب کہے یہ جو تو مجھے بار بار دیکھ رہا ہے تیری اس ادا کو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو کلران اس کا اردو میں ترجمہ مزیدار یعنی جو اس کو فٹ قد نرا کا مزہ دے دے نہیں مانا سنیے پنجابی میں اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا کد ڈرا اثر ڈاک ڈھابے دھے پہ اثر ڈاک ڈھابے دھے پہ تو محبوب اپنے محب کو یہ جملے کہے تو مزہ نہیں آگے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرا چہرہ اس طرح کا بنا دے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 اس طرح کا بنا دے میں کڑوے کنویں میں ڈالوں تو کڑوا کنواں بھی بیٹھا ہونے لگے مولا باہر سے بات نکلتی آ رہی ہے مولا ہے توجہ آپ کی بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں آئی ہے ہے آپ کی توجہ ذوق ہے ذرا خیال کرنا ہے میں جملہ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے نا تو میرا چہرہ اس طرح کا بنا دے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 کھڑکی سے نکل کے ممبر کی طرف آؤں تو جس رستے سے قدم اٹھاتا آؤں تم اس رستے کو ریاض جنا بنا کے رکھ دے ماں بئی نہ بئی تی وہ ممبری روز ا تم مل مالا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کو اس طرح کا بنا دے کہ امیں ماں کے حجرے میں بندھی ہوئی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 مصور نے بس انتہا کرے سکتی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسین موڑ محمد بنا کے قلم توڑ دتا جس سانچے میں میرے نبی کو دکر اخیر دے میرا نعرہ بھی لائے نہیں تے میں کہ زور میں لا رہا نعرے اور نا نے لا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 بڑا خوبصورت باغ ہے اس میں یوسف جیسا پھل ہے یاقوب جیسا پھول ہے زکریہ جیسا پھول ہے گلشن سج گیا ہے شہر کہتا ہے سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے میرا نبی آیا تو میرا نبی ساری بہاروں پہ چھا گیا وہ ساریاں خوبیاں اور کمال اللہ نے میرے نبی میں کیا کر دیے میں <تصفح> مانتا ہوں میں امبیا کے درمیان تقابل کا کائل نہیں ہوں ہم ڈنمارک کے ان بےغیرت کتوں پر لانت بھیجتے ہیں جو ایک نبی کو مانے دوسرے کے خاکے چھاپے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 ڈنمارک پہ صرف نہیں ڈنمارک پہ بھی اور خاص کر کے ان کارٹون بنانے والے بغیر تو پر اللہ کی لانا اللہ کے آغاز سے انہیں بچنا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ان نشانیہ کا ہو اب تک ان نشانیہ کا ہول اب تک بے نام و نشان ہو جائے گا اس دن میں نے راجہ بازار کے جلسے میں جملے کہے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 بول میرا باپ کون ہے جب تلوار سونتی تو ماں کہنے لگی تیرا باپ اس قابل نہیں تھا تو جو ہمارا نوکر اور غلام تھا میں نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا تیرا باپ فلاؤ گلاؤ میں بندیالوی اس واقعے کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے آج ڈن مارک کے بغیرت کتوں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 محبت کا تیسرا سبب ہے احسان کیا سبب ہے میرے ساتھ کسی نے احسان کیا میرے دل میں اس بندے کے لیے جگہ بن گئی الانسانو انسانوں ابد انسان تو احسان کا غلام ہے یہ تو پاکستانی ہے نا بجت خان یہ تو پاکستانی ہے نا محض محسن کش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 نہ اگے دے نہ پیچھے دے یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت میں کوئی رابطے شاپتے کر لے بندہ تو اگر کوئی مخالف آ گیا اس نے پوچھا بھی تو اسی کون ہو اسی دسیا بھائی فلاں آپ کو تماشا بنے گا اسے. اتنے میں ایک بندہ آیا سائیکل پہ اس نے سائیکل کھڑا کیا کیا بات ہے گاڑی خراب ہو کون ہے آپ میں نے کہا یار اگلے پنڈ میں جلسہ ہے نہ وہاں جا رہے میں نے چھپایا وہاں جا رہے ہیں کہتے آپ بندیالی صاحب میں نے کہا جی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 بلندی کا اور کوئی درجہ نہیں تھا اس سے اوپر تھا تو صرف اللہ تھا आला صرف, आला صرف आला ساری کائنات اور چودہ سبق اس رات میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھے میرا آج والی رات میں ساری کائنات نیچے تھی میرا نبی पर पर بولو یار بولو وہابیوں بولو اے نبی شان گھٹاندے نے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اے نبی شان گٹاندے نہیں نبی کی شان کم کرتے ہیں گھٹاتے ہیں پڑی والوں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نبی کا مرتبہ گھٹاتے ہیں پھر کہتا ہوں گھٹاتے ہیں لیکن ہم سے کبھی پوچھ تو صحیح تو ہم تجھے بتائیں کہ گھٹاتے ہیں رحمان سے اور بڑھاتے ہیں سارے جہان سے سارے جہان سے, سارے جہان سے اوپر ہے تو محمد عربی بھی صلی اللہ ہو ایک اللہ سے کب کھڑے میرا سونا کی توحفے لے کے آئے ہوں فرمایا مولا تین تحفے لے کے آیا ہوں اتحاد اللہ وسلات و تیے بات میری قولی عبادت بھی تیرے لیے بدنی عبادت بھی تیرے لیے اور مالی عبادت بھی یہ سمجھتے ہیں نا اس تفصیل میں لے جاؤں سمجھو نا تم پڑھے لکھے قوم ہو قولی عبادت کیا ہوتی ہے قولی عبادت پکارنا دعا مانگنا مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں بیماریوں میں غائبانہ حاجات میں اس نظریجے سے پکارنا کہ وہ میری پکاروں کو سنتا ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے یہ پکار عبادت ہے یہ پکار کیا ہے کون سی تھی سمجھا صرف سیدہ عبادت ہے آپ نے سمجھا صرف رکوع عبادت ہے طواف عبادت ہے پکار بھی کیا ہے ادا ہل عبادت آپ نے فرمایا اد مخل عبادہ بکال ابد اللہ ابن عباس حلت عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں ادواؤ افضل البادہ پکار ساری عبادتوں میں سے تینوں قسم کی عبادتیں کس کے لیے کرنی ہے کالی عبادت کس کے لیے بدری عبادت کس کے لیے بدری عبادت, عبادت کیا ہے شاہبا شاہباز سیدا رکوع قیام اطیات میں بیٹھنا حجر اسود کو چومنا بیت اللہ کا طباف کرنا صفا مروہ کے درمیان بھاگنا یہ ہے بدنی عبادت للہ سیدہ ہوگا تو صرف کس کے لیے شیخ القران کے شہر میں بیٹھا ہوں یار شیخ القرآن کی تو پوری زندگی یہی سناتے گزر گئے ساری زندگی یہی سناتے گزر گئے ہر جمعے پہ یہی مسئلے ہم یہاں پڑھتے تھے ہر جمعے پہ یہی مسئلے لیکن خدا دی کسمیں ہر ویری نواں مزہ پتہ نہیں کیا بات تھی وہ تڑکا جو تھا نا وہ دال میں مزہ پیدا کر تھے تڑکا لگاتے تھے تھوڑا سا حکومت پہ جب پھرتے تھے نا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 کولی عبادت بھی کس کے لیے <ydoutions> اور بدنی عبادت بھی کس کے لیے طواف ہے تو کس کے گھر کا یہ <ydoutions> توحفے تین پیش تھے اللہ نے جواب میں تین توحفے پیش کیے وہ کھڑے ہیں السلام علیکم اللہ وبرا کارت ہوں میرے پیغمبر تجھ پہ سلامتیاں ہوں السلام علیکم کا یوحن نبیو میرے پیغمبر تجھ پہ سلامتیوں پنجابی چاہتے ہیں جتنے پیر ہوی اتائی خیر ہوسلام علیہ کا اوہن نبی ہو جتیں پیر ہوگی اتائی خیر ہوگی میرے پیغمبر تجھ پہ سلامتی ہو تجھ پہ رہمتے ہو تجھ پہ برکتے ہو دامن بھر گیا میرے نبی کا دامن کہاں کھڑے اس سے اوپر بھی کوئی مقام ہے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 ہمارے استاد کی حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے خادم نہیں خادم, خادم خادم نہیں کھا دم آپ کے خادم ہیں آم میں سے ہیں آم میں سے ہیں ہیں آپ کے ہمیں منتخب کیجئے اور جب پہنچے پارلیمنٹ میں ہلکا یاد دیکھے مان گیا وزیر ووٹر یاد دنیاوی عزتیں ملنے لگی عہدے ملنے لگے کرسی ملنے لگی قوم بھول گئی میرا نبی کھڑا ہے عرش کے پاس نیمتے ملنے لگی سلامتیاں ملنے لگی جھولیاں بھرنے لگی اور میرا نبی جواب میں کہتا ہے مولا سلامتیاں صرف میرے تھے نا میرے اللہ السلام علیہ مجھ پہ بھی سلامتیاں میرے اللہ میری امت پہ بھی سلامتی ہیں کہاں یاد رکھا آہ! بولو بولو بولو آہ! امت کو کہاں یاد رکھا آہ! السلام علینا علیہ عباد اللہ الصالحین یہ عباد اللہ الصالحین کون ہے اوپر سے آواز آئی جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں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 اس یا سے حاضر ناظر ثابت نہیں ہوتا حضرت بھی یا ہوئی ہوتی حاضر ناظر یا ایو اللہ منو کئی جگہ پہ یا آ جائے گی گلے پہ جائے گی یہ دانٹے کی مصیبت پہ جانی ہے یادی کئی آ جائیں گے یا سے حاضر ناظر کی بات ثابت نہیں ہوتی حاضر ناظر صرف نبوت اور ولایت کی نئی رب کی ہے ورنہ یہاں جو چھٹی اور ساتویں جماعت کے طالب علم بیٹھے ہیں میں مشکل تغیر کدی نہیں کیتی تھی اوکھی دلیلیں ہی میں کدی نہیں دیتی یہاں چھٹی ساتویں آٹھویں جماعت کے طالب علم پڑھ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کہ تمہاری اسلامیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غزوہ نبی پاک کے زمانے میں دو قسم کی جنگیں ہوتی تھیں غزوہ اور سریا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کتابوں میں غزوا کیا فرق ہے کرو غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریا کسے کہتے ہیں نبی پاک کے زمانے میں جو दो ہوتی تھی ان کے دو نام ہے گزوا سریا گزوا کسے کہتے ہیں کس میں نبی پاک بنف سے نفیس اس کو کیا کہتے ہیں اور جس میں آپ نہیں گئے صحابہ کو بھیج دیا اس کو کیا کہتے ہیں سریا اگر نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو سریا تو ہونا ہی نہیں چاہیے سارے ہی غزبے ہونے چاہیے تھے یہ تو چھویں جماعت کی کتابیں لکھے پیا مولوی ان کی نہیں سمجھ آئی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے مشکل کہ نبی حاضر ناظر ہے حاضر ناظر ہے تو میراج کا ایک قرآن میں سورتیں مکی مدنی کیا مطلب ہے مکی مدنی کا بھیجنے والا اللہ ایک لانے والا جبریل ایک جس پہ نازل ہوئی وہ شخصیت ایک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 سینے پہ ملتے تھے مشکی اپنے سر پہ ڈلواتے تھے کبھی چادر منہ پہ کر لیتے تھے کبھی ہٹا دیتے تھے اور کبھی پاؤ پھیلا دیتے تھے کبھی سکیر دیتے تھے آپ نے اللہم علا سکرات الموت. میرے اللہ موت دیا تلخیاں میرے اللہ موت دیا سختیاں سہتے میری مدد فرما دعائیں مانگنے لگے شدت جو تھی حضرت آشا کہتی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 یہ جبریل کہہ رہے ہیں نبی افاغ فرماتے ہیں یہ بتاؤ جدھر سے تم آئے ہو ادھر کیا حالات ہیں تو جبریل کہتے ہیں وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے انتظار میں انتظار میں, انتظار میں نبی پاک نے فرمایا پھر فر بلال لس میں بھی تیار وہ جو شدت تھی دیکھیں موت کے وقت تکلیف کتنی ہوتی کون بتا? نبی تو آنا کسی نے نہیں خود اللہ نے بتایا بھی نہیں ہاں کم از کم یہ لوگ بتا سکتے ہیں جنہ دیا مردوں گلیاں رہتے ٹھیک آئے خیری آئے گھر خیریہ سی خیری بال بچے ٹھیک سن ان سے پوچھا جا سکتا ہے بھائی کنگے گزری بھائی ہاں ہوں تو ہر ویل آدے پھر دینے. چل رہا تھا کہتے ہیں موت کے وقت بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح ابلتے ہوئے تیل میں چڑیا کو ڈال دیا جائے با صحابہ نے کہا کیفیت یہ ہوتی ہے کانٹے دار جھاڑی میں کپڑا پھنس جائے نا چاروں طرف سے کانٹے بندہ چھڑائے ادھر سے نہ چھوٹے ادھر سے چھڑائے نہ ہو تو بندہ غصے میں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 اللہ یا ارحم علینا ارحم علین برحم کا یہ بھائی توحید و سنت کا مرکز جن لوگوں نے جگہ فراہم کی پھر تعمیر میں حصہ لیا اسے آباد کرنے میں اب وہ انتظامیہ میں شامل ہوں گے امور چلانے کے لیے سب لوگوں کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کے گھروں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ہمارے مولانا نعمان ہاشر صاحب جن نے بڑی محبت سے ہمیں بلایا اور آپ سے ملاقات کا وہ ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کا یہاں آنا مل بیٹھنا اللہ ذخیرۂ آخرت بنا دے اللہ ذخیرۂ آخرت بنا دے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و یا دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کے کیسٹ ہاؤس بال تانگا اسٹینڈ مین روڈ پہ بدائی راول پیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے دیوبند نے کس دور دے اندر پر چم دین جھکایا نہیں